در سے فی فضائ سورت الاخلاص تفصیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین روین والسلام علی اشرف الانبیاء و سید دل برسلیم سید دینا وحمدن والا و, و صحاب ہی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اباس ملک مہلا تو آل ادا منڈف بھی ہی یو لومی کفتارے آمین قال حدیث اخر فی الدعاء بما تضمنه من الاسماء قال النسائی رحمه الله تعالى عند تفسيرها حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ان أبيه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فدار رج لکل عمی اسوک وی اشد اللہ علاح علاح اتحی لو لہو کفدی نفس بھی ید رکسوی اسمیلازم البی ازا سو لتا دبھی اجاب وقت اخرجیت ویگن ابن ابن برعید اللہ حسن مصرف مصرف مفسر اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ تعالی کے اسماح کے ساتھ دعا کرنے کے کیا فضائل و برکات ہیں مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس صورت کی تفسیر کے موقع پر یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت حضرت عبداللہ اپنے براہدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسجد میں داخل ہوئے فیرار جن یوسلی وہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے دعا بھانگ راتا اللہم انی اسئلک بئنی اشہد اللہ الہ اللہ انتا الہد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد وہ انہی کلمات سے دعا بھانگ راتا تو حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بید ہی مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے لقد سالوب اس میں اس بندے نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے اور اس میں اعظم کی شان یہ ہے کہ اس سے جو مانگا جائے ملتا ہے اور جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے یہ اسم میں اعظم کی شان و برکات ہے اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے اسما جو ہیں وہ مبارک بھی ہیں عظمت والے بھی ہیں شان والے بھی ہیں اور خود اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے نام سے مجھ سے مانگو لاہباحسنہ میرے بڑی عظمت والے نام ہیں فد او ہوا انہیں کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو اب ان ناموں میں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں وہ ہیں باقی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جیسے السنا فی اسماء اللہ الحسنہ انہوں نے ایک ہزار بعد نے تین ہزار بعد نے پانچ ہزار نام بھی لکھے لیکن جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اس میں نڑنوے اسماء اور ان ننانوے میں کوئی ایک اسم مبارک جو ہے وہ اسم میں آزم اچھی طرح بات سمجھیں اور یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسی رحمت والی بات ہوتی ہے تو اللہ اس کو چھپا دیتے ہیں کہ بندے لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں لگے رہیں اگر اس کو کھول دیا جائے تو پھر تو باقی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آدمی ایک دعا کر کے اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا جیسے لئی القدر ہے بالکل یعنی اس کی عظمت قرآن میں ہے کہ لئی القدر خیر المن الفشہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ نہیں کہ ایک ہزار مہینے کے برابر ہے جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں خیر من الف الفشہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے لیکن وہ نیند القدر کب ہوگی تو یہ ایک راز ہے اس لیے یہ بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ سال میں کبھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ اقوال مبارک جو ہیں وہ یہی ہے کہ نہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس میں بھی زیادہ جو قوی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت صلی اللہ سے فرما دیا کہ ہم رہو پھر اشل رمضان کے آخری دس دنوں میں تلاش کرو تو یعنی اب مختصر ہو گیا ایک سال سے ہم رمضان میں آ گئے رمضان میں بھی اب آخری اشرے میں آئے پھر اس کو حضور پاک نے اور بھی وہ فرما دیا کہ اشرل اواخر میں بھی جو تا کرتے ہیں نا جیسے اکیس ہے تیئیس ہے پچیس ہے، ستائیس, ہے ستائیس ہے انتیس ہے اس میں تلاش کر تو اب مقصد کیا ہے کہ بندہ پورا رمضان محنت سے لگا رہے اور اشرل اب آخر میں آ اپنی عبادت اور زیادہ بڑھا دے تلاوت قرآن ہے رات کا جاگنا ہے تو لازمند مقصد یہ ہے کہ اس کو چاہے معلوم نہ ہو سکے لیکن لفظ اور قدر تو اس کو مل جائے گی نا جب وہ پورا مہینہ عبادت کرے گا اللہ والوں کو تو پتہ بھی لگ جاتا ہے وہ علامات پا لیتے ہیں اسی لیے بھی بی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نئی القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں تو آپ نے فرمایا کہ افوا الافیہ اللہ سے یہی دعا مانگنا اللہ انی ما اصل العفو والعافیہ اللہ معافی بھی عطا فرما اور آفیت بھی عطا فرما تو باقی کیا نہیں مت رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی ایشا جو کہ اگر مل جائے مانا پتہ لگ جاتا ہے بدنا دعا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی تو بہت سارے علماء نے اس کی علامات بھی لکھی ہیں کہ للت القدر کی ایک رات جو ہوتی ہے نا ایک تو وہ رات ہوگی نہ بہت سرگی نہ گرمی اور یہ بھی علامات میں ہیں کہ آسمان پہ ستارے اس رات میں زیادہ روشن ہوتے ہیں اور یہ بھی علماء اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے اور یہ بھی اللہ عال نے, نے اولیاء نے اولیا اللہ نے اپنے تجربات سے لکھا ہے کہ اس رات عبادت کرنے میں دل لگتا ہے دل میں شوق آتا ہے دیکھو نا کبھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں دل کرتا یار اور بھی مانگو اور بھی مانگو اور بھی مانگو اور لمبا کرو اور لمبا کبھی دعا مانگ رہے کر بات چلو یار کافی ہے ٹھیک ہے دل نہیں لگ رہا تو اس میں دل لگتا ہے چونکہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور جب ملائکہ اتریں گے تو لازمی بات ہے اللہ کی سکینہ اترے گی راہبت اترے گی اس کے اثرات ہوں گے اور اسی طرح اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس رات لہل القدر ہوگی اس کی اگلی صبح جب سورج نکلے گا تو سورج میں نور ہوگا اس کی روشنی میں طاقت نہیں ہوگی کچھ دیر کے بعد جا کے طاقت آئے گی تو بہرحال ہی علامات ہیں لیکن یہ ہے کہ سورج جو تب دیکھیں گے نا جب رات گزر گئی تو اس لیے بہتر کیا ہوا کہ ہم پورا رمضان المبارک میں اچھا اور زیادہ بھی نہ کرو نا یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی عشا کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور تراوی بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فقط آغد حضرت تو اللہ نے اس کو بہت بڑا حصہ دے دیا میرا تلقتر کا چاہے وہ ساری رات نہیں جاگا لیکن اس نے جماعت عشاء کے ساتھ پڑھی اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور تراوی بھی پڑھی تو الحمدللہ اس کو حصہ تو مل گیا تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ بندے محنت کریں ہمت کریں کوشش کریں لگے رہے جیسے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہیں مل جائے دعا کرتے ہوئے تو وہ دعا یقینا منظور ہو جاتی ہے اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے چھپا دیا بہت علما تو فرماتی ہیں کہ بھی دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے سورج نکلنے کے بعد سارا دن تم منگتے رہو اللہ سے کسی وقت تو ہوگی نا تو ایک دن نرم میں بیٹھ جاؤ اعتکاف تو کیا مشکل ہے آدمی کو احتکاف کا ثواب تو ملے گا نفلی اعتکاف کا منگتا ہے بعض وبا یہ فرماتی ہیں کہ جب امام ممبر پہ آگے بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ گھڑی آتی ہے اب ہر جگہ پر امام بھی تو مختلف اوقات میں آئیں گے نا دیکھیں نا بھائی جب یہاں پر آپ کے ایک بجے ہوں گے تو آپ کے ملک میں تو تین بجے ہوں گے وہ تو امام پہلے خطبہ پڑھا کے چلے گئے اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ بین الخطبتین کہ امام جب ایک خطبہ دے کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے اسی میں وہ گھڑی ہوتی ہے اور ریادہ راجی روایات یہ ہیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک وہ وقت ہوتا ہے اسی میں وہ گھڑی ہے تو معنی یہ ہے کہ لگے لو ہمت ہو یقین ہو اور اثر سے یعنی مغرب تک بیٹھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اچھا اب یہاں تو ماشاء اللہ اور اللہ کی رحمت ہے کہ طباع شروع کر دو طباف بھی کرتے رہو دعائیں بھی مانگتے رہو تلاوت قرآن کرتے رہو اچھا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اس کو دعا مانگنا یاد بھی نہیں لیکن دل میں تو ہے نا کہ میں نے یہ چیز مانگنی تھی وہ بغیر مانگے بھی اللہ دے دیتے ہیں اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روک دیا کہ ذکر میں مشغول تھا مانگ ہی نہیں سکا آ تعیت ہوں اب میں اس کو مانگنے والوں سے بھی دیا زیادہ بہتر دے دیتا اس لیے ایک بات کو اچھی طرح سمجھا کرے اور اسی طرح یہ اس میں آزم ہے اسم پر تو ہمارا ایمان ہے اب کون سا ہے بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رسیم یا حی یا قیوم یا دل جلال ابن لکرام یا الہی الہنا الہ كل یا الہن علاح لا الحاد الا انت اللہ انت طل و یسر کلر اسیر و انطالا کل شدیر انہوں نے فرمایا اس میں وہ اسم میں آزم انہیں اسما میں اسم میں آزم جیسے علماء نے فرمائے کہ آیت الکرسی میں اس میں بعض علماء نے فرمائے کہ سورت الحشر کی آخری آیات میں اسم میں آزم اور بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا مانگو پہلے دروشری پڑھو اللہ کی حمد و سنا بیان کرو اس کے بعد جو نڑنوے اسباء ہیں نا ان ساری اسبا کو ایک دفعہ پڑھ لو ساری اسبا جی ہیں یا اللہ یا اللہ یا رحمانحیم یا کرام رحمان، یا کریم یا رحیم یا, یا, یا وہ یعنی سب پڑھ لو جب 99 اسما ختم ہو جائیں پھر دروشری پڑھ کر دعا مانگو تو اس میں لادم اس آدم تو ہے ہی نا ننانوے میں کوئی ہے اور اسی طرح بعد اولیاء اللہ کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس قسم کا اسم کا ماننا ترجمہ تیرے کام کے موافق ہے اس کام کے لیے اسی کو پڑھو کیا مانا مقصد یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی بی میں اتفاق نہیں بیوی بی کو محبت نہیں یا قامد کو محبت نہیں مقصد ہے تو اب اللہ کے نام جو ہیں اس میں یا لطیف و یا ودود تو اس میں وہ مانا پایا جاتا ہے توادد کا تحبت کا تو ان ناموں کے ساتھ جب وہ زیادہ کثرت سے دعا کرے گا تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اسی طرح اگر مثلاً اس کے لیے مشکلات ہیں تو اللہ تبارک و دیا کے جو اسما اس پہ دلالت کر رہے ہیں یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات ان ناموں سے دعا مانگے رزق تنگ ہے یا رزاق اسی طریقے سے بہت زیادہ حضور مانگتے تھے یا حی یا قیوم برحمت کا استویس اس سے دعا مانگے تو اس سے معنی اور مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ایک ہمارے استاد تھے اب تو فوت ہو گئے اللہ قبر میں رحمت سرما تو ہم چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے بہت اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے ہر فند کا بادشاہ اللہ بادشاہ تھا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں بعض حدیث پڑھانے والے ہیں ماشاء اللہ بڑی بات ہے لیکن وہ تفصیل سے واقف نہیں ہوتے تخسص ہو جاتا ہے نا آدمی کا تفصیل میں ذوق ہے وہ حدیث میں زیادہ ذوق نہیں ہوتا فکہ میں زیادہ ذوق نہیں ہوتا اصول میں نہیں ہوتا معانی میں نہیں ہوتا بلاگا میں نہیں ہوتا نحو میں نہیں ہوتا صرف میں نہیں ہوتا قواعد میں نہیں ہوتا اور بعض استاد جامع ہوتے ہیں کہ جو کتاب کھولو ماشاء اللہ دریا بہرا ہمیں یاد ہیں ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی ٹھیک یعنی چھوٹا طالب وہ فارسی کتاب ہے نا کریمہ تو وہ لے آتا اس کو وہ بھی پڑھا رہے ہیں بخاری والے کو بخاری بھی پڑھا رہے یعنی کوئی فن کی کتاب لے حتیٰ کے یعنی بعض لوگ جو تھے نفیسی حکمت کی کتاب ہے وہ بھی ان سے پڑھتے وہ بھی پڑھاتے تھے <تصفح> تمام علوم پہ ماشاءاللہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم اپنا ایک کام ویم کرو مثلاً بھی میری شادی ہو جائے مثال کے طور پر چونکہ مجھے یہی غلط ہے نا مثال یہی آ رہی ہے جو اندر ہوتا ہے نکل پڑتا ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ اب تم دو نام اللہ کے لے لو یا اللہ یا رحمان اس پر ایک ہفتہ یا تین دن یہی پڑھ پڑھ پڑ کے مانگتے رہو کام ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو اگلے دو نام لے لو پھر ان پر تین دن محنت کرو اس میں نہیں ہوا کہ اس سے اگلے نام لے لو تو جہاں تمہارا کام ہو گیا تو وہی اس میں آزم ہے وہ کہتے تھے اس طرح نڑنوے ناموں کی محنت کرو ہر دو نام جو ہیں ان کے لیے تین دن ایک کام کر کے مانگتے رہو مانگتے رہو اور استعمال نہ کرو اس میں ہو جائے سمجھ جاؤ ہاں بھائی اسی میں اس میں آزم ہر ایک تجارب ہیں کوئی قرآن حدیث کا حکم تو ایسا نہیں ہے نا. حکم تو یہی ہے نا کہ میرے نام ہے بس مجھ سے مانگو جیسے کہ حضور باغ بھی حضور با اللہ کے نام اسے یا ہئی یا قیوم برحمت کا یا رحم الراہمین یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور اسی طرح یاد والاکرام یاد الجلال والاکرام حتیٰ کہ حضرت رضی اللہ تعالی صحابی ہیں وہ ہمیشہ ساتھی اسے کہتے تھے یاد الجلال والاکرام اس نام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آؤ اسی طرح اللہ اللہ اللہ اللہ الہی القیوم اب اس میں کتنے نام آ اللہ بھی آ گیا اللہ بھی آ گیا الحی القیوم بھی آ تو اس لیے بہرحال تو اس بندے نے جب یہ دعا مانگی نا کہ اللہ انی اصل کب انت اللہ اللہ اللہ انت اللہ اللہ وَلَم وَلَم تو حضور نے قسم کھائی تھی ولوی نفسیبی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اس نے اس میں سے دعا مانگی اس کا معنی یہ ہے کسی کے اندر اس میں اعظم اچھا بعض علماء نے اس میں بڑی اصل میں بڑا یہ بہت بڑا علم ہے نا اسماع صفات کا بہت بڑا علم ہے صرف جو ہے نا اللہ اس پہ ہمارے وہ مہربان بھی تھے اور بڑے بہت شفقت فرماتے تھے حضرت محمد موسا روحانی بازی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے جامع شرفی لاہور میں تو انہوں نے صرف اسی اسم ذات اللہ پہ جو کتاب لکھی ہے چھ سو صفحے کی کتاب ہے صرف لفظ اللہ, اللہ بس بہت بڑے آدمی تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے تو اور بڑی شفیق تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے عجیب عجیب انسان تھے اللہ نے علم سے نوازا تھا اچھا ان کی ہر فن پہ کتاب ہے ہر فن پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر پہ بھی لکھی حدیث پہ بھی لکھی فکا بھی لکھی ناحب پہ لکھی فلکی یاد میں بھی لکھی ہے فلکی یاد کا بھی علم کا وہ بادشاہ آدمی تھا تو بہرحال میں نے سنا ہے دیکھا تو نہیں لیکن اچھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آ رہی تھی آشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیوں نہ آئے بھئی جس کو حضور سے محبت ہوگی تو رنگ تو لگے گا رنگ تو لگے گا نہیں ہمیں سب کچھ ملا تو حضور کی وجہ سے ہے نہ ہمیں توحید کا پتہ تھا ہمیں پتہ تھا نواز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے دید کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے کس نے سکھلایا محمد مصطفیٰ نے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ماشاءاللہ ایک جملہ کہتے تھے بڑا عجیب جملہ تھا وہ کہتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے سب کچھ خدا سے ملتا ہے لیکن خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا اس تک کیسے پہنچو گے وہ تو حضور ہی بتائیں گے نا کہ اللہ کا قوم کیسے حاصل ہوگا وہ تو حضور بتائیں گے نا. تمام عبادات کیسے ادا ہوں گی حضور بتائیں گے نا حتیٰ کہ حضور کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا مسا کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا. قربانی کا جانور ذبے کرنے کا طریقہ بھی حضور ہی بتائیں گے نا. اور یہ بھی حضور بتائیں گے نا کون سے جانور ہیں جن میں زبے ہیں اور کون سے جانور ہیں جن میں نہر ہیں اور یہ بھی ہمیں حضور ہی بتائیں گے نا کہ ذیب اختیاری کیا ہے اور زیب اس کیا ہے ورنہ ہمیں کیا پتا بھائی اختیاری تو ہم باقاعدہ شریفیں گے نا اب ایک جی... مثلاً گائے اونٹ ہے میں گر گیا اور کنویں میں یوں گرا ہوا اس کی گردن نیچے ہے باقی وطن اوپے اس کو کہتے دے کریں اس کی گردن پر تو چھری ہم چلا ہی نہیں سکتے وہ تو یوں پڑا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں سپے اس طرح اوپر سے نہیں لمبا تو جہاں لگتا ہے لگ جائے بسم اللہ اللہ و اکبر اور ٹھیک ہو گیا کیوں حل کوئی نہیں ہے تو یہ تو نہیں نا کہ ہم جانور کو آرام کر دیں تو اسلام نے راستہ دیا ہے تو اس لیے علما نے لکھا کہ زب اختیاری کیا ہے اور زب استراری کیا ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے شکاری کتا چھوڑا ہے شکار ہرن کو پکڑنے کے لیے تو اب ہم کیسے معلوم کریں وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ اگر وہ پکڑ کے جانور کو بیٹھ جائے اور خود نہ کھائے تو مان ہے سیکھا ہوا ہے اس نے تیرے لیے پکڑا ہے اور اگر خود کھانا شروع کر دے پھر اس نے پھر لیے نہیں پکڑا پھر نہ کھانا اس اندر کو یعنی یہ بھی بتلا دیا کہ کتاب معلما جو ہے اس کے کیا شرائط اچھا اگر ہم نے اپنا شکار پہ کتا چھوڑا جب موقع پہ, پہ پہنچے شکار مر گیا دوسرا کتاب بھی ہے تو اب نہ کھاؤ کیوں پتہ نہیں دوسرا کتے نے مارا ہے ہمارے کتے نے مارا ہے ہم ساتھ تو تھے نہیں کتنی باریکیاں ہیں دین میں اور ہر ہر بات میرے مدینے سمجھائی ہے کہ کنگی دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دو سرما پہننا ہے تو دائیں آنکھ میں پہنو اور آپ نے اگر کمیز پہننا ہے تو کیا کہو الحمدللہ للہ ہلری کسانی جب ہاف ہی حیاتی تو جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ تجھے تجی عجبی دیں گے اس کا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے اور اسما اللہ الحسلا سے جب تمہیں کوئی مشکل ہو اللہ کے نام سے مان ہاں جو دوسری بات بتا رہا ہے میں یہ تھا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے جو اس کے دل سے نکلتا ہے اور جس پہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے وہی اس کے لیے اس میں عدم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ راجیہ قول جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اس حدیث میں ہے اللہ اللہ اللہ سبحان حکا انالمین اس میں بھی حدیث ہے کہ اس میں آزم ہے اللہ بھی اجادی اچان اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث آخر فی کرتے آشرمات بادل مکتوب تھے اب یہ حدیث مبارک یہ بتاتی ہے کہ ہر نواز فرض کے بعد دس دفعہ پڑھنا قال کالا الموسلی حدسنا عبد اللہ علا کالا حدسنا بشر اب منصور ان عمر ابن شہبان ان ابی شداد ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدا سمن جا ہن دخل می اب و شاید من آف ان کا كل خفی وی داتین مرات كل رات الله اہد کالا بالا ابو بکنہ او احدا ہننا یار اس حدیث کو سمجھیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان بھی ہو کیونکہ ایمان اصل چیز ہے ایمان نہ ہو تو دعاؤں کا کیا فائدہ ایمان بھی ہو اور یہ تین چیزیں کوئی بندہ ان پہ عمل کر لے تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور اس کو حور ال سے بھی اس کی شادی ہوگی جو چاہے پہلی چیز کیا ہے من افا قاتل ہی جو اپنے قاتل کو معاف کرتے کسی آدمی نے یعنی کوشش کی قتل کی یہ بچ گیا تو معاف کر دیا جو قرض ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے وہ بھی ادا کرے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے وہ فوت ہو گیا اس نے تو اپنی اولاد کو بتایا نہیں نہ کوئی کاپی لکھی نہ کہیں لکھا اب صرف تمہیں پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے تو تم نے جا کے وہ ادا کیا دوسری بات یہ ہو گئی ایک قاتل کو معاف کرے اور ادا کرے قرضہ کر اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورت الاخلاص پڑھے تو او جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا کہ او اہداہن یا رسول اللہ کہ اگر کوئی ان تین میں سے ایک چیز میں عمل کر سکا کیوں ہر آدمی کو تو کوئی قتل نہیں کرتا کہ وہ معاف کرے یہ تو اس کو موقع ہی نہیں ملا صرف ایک چیز میں عمل کر سکا میں ایک میں بھی عمل کر سکا تب بھی اللہ اس کو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کرے کیونکہ جنت جو ہے یاد رکھیں جہنم کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سات آزاد پہ سجدہ کرتے ہیں تو جادی جب سات آزاد سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے گویا بند کر دیں گے سات آزاد سے مراد یہ ہے کہ دو ہاتھ رکھو گے یہ دو گٹے رکھو گے دو پاؤں رکھو گے اور سر اور ناک رکھو گے تو سات آزاد ہو گئے اچھا اسی طرح اللہ کی شان نے طواف کے بھی سات چکر ہیں صفا مروا کے بھی ساتھ چکر ہیں تو جو ان عبادات میں آئے گا تو اللہ اس کو جہنم کے ساتوں دروازوں سے بچا دیں گے اور جنت جوں کہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور رحمت تو زیادہ ہے اللہ کی تو اس لیے اس کے آٹھ دروازے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آدمی مثلا جس کو نماز سے عشق ہے اس کو اللہ نماز والے دروازے سے داخل کریں گے بعض لوگوں کو عشق ہوتا ہے کہ روزے زیادہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کو اس دروازے سے داخل کریں گے بعض لوگوں کو عشق ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ اس کو اس دروازے سے داخل کریں گے تو ایک دن سیدنا ابھی بکر صدیق بھی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یار رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کی آمد میں جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے کہ جی آؤ میرے اندر سے داخل ہو جا وہ میرے اندر سے نکلو حضور نے فربہ وہ تم ہو گئے تمہیں, تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی میں ہر دروازے سے پکارا جائے گا تو یہ شان بھی ان کو ملی ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دس مرتبہ سورت الاخلاص جو ہے وہ پڑھ لے نماز کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازیں گے کہ جس دروازے سے چاہے جس حور سے چاہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیمتے ہی نعمتیں عطا فرما دیں گے حدیث انفی کی رات یا ان دخول المنزل قال الحافظ ابو القاسم التبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بکر السراج العسكري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن زبرقان عن بروان بن سالم عن ابي ذراث عن امر بن جليل عن جرير بن عبد الله رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره قول الله احد هين يذهبوا منذ ره نفذ الفطر ان اهل ذلك المنزل والجيران اسناده زيف حافظ ابن قاسم تبرائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جرید اپنے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو ایک دفعہ کو لوگ اللہ عہد پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے فخر تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں بلکہ اس کے ہمسائے جو ہیں ان کا فقر بھی دور ہو جاتا ہے تو کون مشکل ہے کہ جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو ایک تو یاد رکھیں کہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہونا تو السلام علیکم ہم نہیں کہتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یعنی لوگوں کو کہتے ہو تو اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہتی کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو یہ لازم ہے یعنی گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی کہو السلام علیکم اللہ کے فرشتے تو ہوں گے نا کون سی جگہ ہے جو خالی ہو اور اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے یہ سورت پڑھ لے اور اسی طرح بعد نے فرمایا ہے کہ اللہ کو السلام علیکم وسلام علیہ رسول اللہ حضور پر بھی سلام بھیجو اور پھر اس کے بعد یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لو کلو اللہ عہد اللہ قف اہد تو اللہ اس کے رض کو مال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی کا محتاج ہی نہیں رہتا یقین بھی ہو جب گھر میں جاؤ دکان میں جاؤ جس میں داخل ہو ایک دفعہ پڑھ لو اور مشکل کیا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک منٹ بھی نہیں لگتا اب دیکھیں نا مزدوری کرتے ہیں تنخواہ کے لیے اور کیا مل جائے گا دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار آٹھ آٹھ گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں سورج ہے پسینہ ہے برا حال ہے لیکن کھڑے ہیں جو کیوں پیسے ملنے ہیں تو اللہ کو منانے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مشقت رزق عطا فرما دے لیکن بات یہ ہے کہ یقین کامل ہو اصل بات یہ ہے اور غرض دنیا نہ ہو غرض یہ ہو کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے یہ ہمیشہ یاد رکھے کیونکہ جو بڑے لوگ گزرے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ حضرت عمر بھلی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گورنروں کو اور اپنے علاقے کے جو لوگ تھے ان سب کو لکھا کہ بھئی تم اپنے علاقوں کی فرشت بنا کے بھیجو کہ کون غریب ہے کتنے یتیم ہے, کتنی ہیں کتنی بیوہ عورتیں ہیں کتنی معذور ہیں تاکہ ان کے لیے وظیفہ بھیجا جائے تو ایک علاقے کی فرشت جب آئی تو ان میں نام تھا حضرت عامر ابن سعید کا تو حضرت عمر حیران ہو گیا فرمایا بھائی یہ عمر ابن سعید تو ہمارا گورنر ہے وہاں نے کہا جی سب سے زیادہ فقیر تو وہی ہے اس لیے تو ہم نے اس کا نام اوپر لکھا فرمایا اچھا عجیب بات ہے اس نے کبھی کہا بھی نہیں اللہ اکبر اصل بھی وہی ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں یا سب ہو مل جا ہی نہ جاننے والا سمجھتے ہیں یہ بڑے غنی لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھی یہ تو مانگتے نہیں ہیں شریعت کی وجہ سے میں تو محتاج ہے تو حضرت نے فوراً خط لکھا کہ بھئی یہ خالص پیسے تجھے, تجھے ذات پہ خرچ کرنے کے لیے ہیں اور ایک ہزار درہم بھی بھیجا اور کاشت سے کہا کہ فوراً جاؤ اور میرا خط بھی اور یہ پیسے بھی حضرت کو پہنچاؤ حضرت عامر ابن سعید کو وہ آیا سلام کیا ایک ہی کمرہ تھا اور میں دو منٹ ٹھہر جاؤ بھائی تو درمیان میں کپڑا لٹکا دیا بیوی بی سے کہا کہ تم اس طرف چلی جاؤ حضرت امیر المومنین کا آدمی آیا ہے تو جب انہوں نے خط پیش کیا اور پیسوں کی تھیلی رکھی تو حضرت نے بڑے ہی جذب سے پڑا انا لا ہے انہ ہے بیوی بے جاری ڈر گئی انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے امیر المنین خیر ان کہا خیر تو ہے انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے فرمایا بہت بڑی مصیبت آ کہا کیا مصیبت آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین نے خط بھی بھیجا ہے اور ایک ہزار پھر ہم بھیجا ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی میرے گھر میں مال آ گیا اور صاحب یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو تو بیوی نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے ضرورت کے لیے کچھ رکھ لو باقی خیرات کر دیں تھ وہی بیٹھے بیٹھے خیرات کرتے رہے بلاتے رہے لوگوں کو آتے رہے لیتے رہے وہ قاسد کہتا ہے میں وہی بیٹھا تھا کہ سارے پیسے خیرات ہوئے تو ان کا ہوتا ہے اللہ پر یقین ہوتا ہے کامل ایمان ہوتا ہے ان کو اس چیز کی غرض ہی نہیں ہوتی یہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا ہم ضعیف ہیں ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو ضعیف ہیں ہم تو عاجز ہیں ہم تو نہیں وہ برداشت کر سکتے وہ مقامات تو بہرحال یہ بڑی آسان بات ہے برکت کے لیے کہ ایک دفعہ صرف سورت اخلاص پڑھ لیا کرو حدی سن فلکھا محمد حدیل ابن ہارون ابن محمد کنڈا با رسول لم نرحا فأتاج الى وشعا ولول قال محابیت محابیت الف ملکی مزالک کاہو نیو مشیاح وق ویارونی محمد وهو متهم اس روایت میں آتا ہے حضرت مالک فرماتی ہیں کہ تبوک کے علاقے میں ہم حضور کے ساتھ تھے سورج جب نکلا تو اس کی جو روشنی تھی ایسی روشنی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی سورج کی بینتا شوا بینتا نور اس کے بعد فرماتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل مالی یار آج جو سورج نکلا ہے تو اس کی جو روشنی ہے اور جو نور ہے ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا بات کیا ہے ان نے فرمایا کہ معاویت اپنے معاویت اللہ سی ایک شخص ہے اللہ والا ہے مدین منورہ میں اس کی آج وفات ہو گئی ہے اللہ پاک نے ستر ہزار فرشتہ بھیجا ہے اس پہ نواز پڑھنے کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو یہ شرف کیوں ملا ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کلو اللہ احد یہ صورت پڑھتے تھے دن میں بھی رات میں بھی چلتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی ہر مجلس میں ہر وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی زمین کو ملا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی مدینہ پہنچ کے اس پہ نماز پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے بھی نماز پڑھی لیکن آپ ابو بکر نے یہ جو نقل کی ہے نا اس میں ایک شخص ہے اللہ ابن محمد اللہ ابن محمد ایک راوی ہے وہ متحم بالوضع ہے وہ جھوٹی روایتیں بنایا کرتا تھا اس لیے یہ روایت کچھ صحیح نہیں ہے چونکہ اس کے اندر ایک ایسا آدمی آ گیا نا جو جھوٹھی عدی سے بناتا ہے تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں یہ ہوتا ہے وہ شدید ضوف کہ اس میں ایسا راوی ہے جو متحم بالوضع تو اس لیے بہرحال اس نقل تو فرما دیتی ہے لیکن اس کے اندر جو بات ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ روایت جو ہے, اس میں ایک راوی جو ہے وہ متحم ہے, ہے جھوٹھی روایتیں بنانے کی طریقوں ابو, بن ابو عبداللہ ان انا سن قال ندل ج سر قال بعد معد اللسیفتہ پندسل عليهہ قال نہم ف ب الأرض فدم طب کا شجر اللاِ م الله تظاح زاح فرفصي رهُ فنظرے ف برالے و خلفوصفان كل سن سببون ال الفغللك فقال النبييا ج ح المندہ من الل عدار قال بہ ب هو الله هد۔ من ابن من وقدر من آخر كلها اب اس روایت میں بھی آیا ہے کہ حضور کے معاوے تم نے معاویہ فوت ہو گئے ہیں اگر آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہ ہاں تو انہوں نے اپنا پر مارا تو کوئی درخت کوئی ٹیلا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ ہل گیا ہو اور پھر اس کی جو شریر تھی جس کے اوپر اس کی ناش رکھی تھی وہ سامنے آ گئی فکبرال ملائقہ آپ نے بھی جنازہ پڑا اور دو صفیں جو تھی ملائکا کی تھی ہر صف ستر ہزار فرشتہ تھا فقار منظر واحد حضر نے کہ اس کو یہ کیوں بھی نے کہا کہ اس کو سورت کلو اللہ واحد سے محبت تھی یہ ہمیشہ پڑھتے تھے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی ہر حال میں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے عطا فرمایا ہے اللہ عالم